ٹیک لگا کر سونے والے شخص کا وزو برقرار رہتا ٹیک لگانے کہ آدمی ایسے لگا کر اگر سو گیا غفلت تاری ہو گئی تو وزو ٹوٹ جائے گا چاہے وہ دیوار سے ٹیک لگا یا سو جائے اور اس طریقے سے بیٹھا ہوا دیکھا آپ نے بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں ایسے سونے میں وزو نہیں ٹوٹے گا بلکہ ہماری یہاں مفتاب قول یہ ہے کہ ایک آدمی سو گیا سونے کے بعد ایسے ڈھلک گیا وہ بالکل اٹھ گیا اب بھی وزو نہیں ٹوٹے گا ہاں بالکل لڑکنے کے بعد بھی نہیں اٹھا وہ تو آرام سے سو رہا گئی اس کا تو وزو ٹوٹنا ہی ہے کہ لڑکنے کے بعد بھی اگر نہ اٹھے تو پھر وزو کے برقرار رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ڈھلکنے کے فوراً بعد اس کی آنکھ کھل گئی اب بھی وزو اس کا نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غفلت تاری ہو گئی وزو ٹوٹ جائے گا